اور وہ جو بڑے بڑے گنا اور بے حایوں سے بچتے ہیں اور جب غصہ آئے معاف کر دیتے ہیں